الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضللا ومن يظلم فلا هاديلا وأشدو الله إله إلا الله وأشدو أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا فقط قاته ولا تمودرن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاظ فردا عظيما عما بعد فإنا حير الحديث كتاب الله وحير الحديث لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر نمون مهدساتها وكل مهدسة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في الماء فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيت كل تقين وتكفر الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمه والجوازي على الشراط الى رضوان الله الى الجنه خير ترقيب وترحب معاذ بھائی جو حضر دوستو گزشتہ جمعہ میں میں نے اپ لوگوں کے سامنے جن کو شسی بندوں کو اللہ ہر الامین اپنے عرص کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا ان میں سے پہلے آدمی کا ذکر ہوا تھا اور وہ امام عادل منصف اور حکمراں منصف اور عادل حکمران اس کے ذمن میں بات بتائی گئی تھی کہ یہاں پر ہر وہ شخص براد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی طرح کی ذمہ داری دی ہو اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے پیش آتا ہے ایسے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں یہ صرف بادشاہ سے متعلق نہیں ہے بادشاہ تو داخل ہی ہے اس کے اندر لیکن ہر وہ انسان داخل ہے جس کو کسی بھی طرح کی ذمہ داری دی گئی اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں چاہے اس کی اپنی اولاد ہو بیویاں ہوں یا اس طریقے سے کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے مدرسے کا ذمہ دار ہے کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے وہ سب کے سب وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں بشرتے کہ وہ ادو اور انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے آج انشاءاللہ باقی اور لوگوں کا ذکر کیا جائے گا اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اپنی عبد اللہ یوم اللہ, اللہ سات ایسے بندے ہیں جن کو اللہ ابرامین عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا امام ون عدل کرنے والا بادشاہ امام اور انسان شخص کوئی بھی ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ شاہ نشہ کی عبادت اللہ ایسا نوجوان ایسا آدمی جس کی پرورش ہی اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم اور ملک کے معمار ہوتے ہیں اور اللہ رب ال کی طرف سے انہیں بے شمار صلاحیتیں ملتی ہیں کہ اپنی اس جوانی اور طاقت کے بلبوتے بہت سارا وہ کام کر سکتا ہے اسی لیے کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا ہو ان کے نوجوانوں کو برباد کرو ان کے نوجوانوں پر اسی لیے لوگ کام کرتے ہیں ان کو برباد کرتے ہیں کیونکہ جب نوجوان حاصل ہاں نکل جائیں گے تو سمجھ لیجئے پوری ملت پوری قوم تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے اس لیے ہمارے بھی فرمایا کہ شاہ النشا کی عبادت اللہ ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر ہوئی ہو ایسے نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی پرورش اس کی زندگی اللہ تعالی کے بعد میں گزرتی ہے رات اور دن اللہ تعالیٰ کے بارے میں گزرتے ہیں تو ایسے بندے کو بھی اللہ اربان قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا آج نوجوان دین اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں بھگکتے جا رہے ہیں ایک تو میڈیا دوسرے جو غیر مسلم اقوام ہیں آد اسلام ہیں ان کی سازش ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو علما سے دور کیا جائے دین سے دور کیا جائے تاکہ لوگوں کا غذبہ کرنا یا لوگوں کے اوپر حملہ کرنا یا لوگوں کو صحیح راستے سے بھڑکانا ان کے لئے آسان ہو جائے اس لیے ضرورت اس بات کے کی ہے کہ نوجوان اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمی ان کو جو ذمہ داری عطا کی ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں اس ذمہ داری کو نبھائیں اور یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نوجوانوں کی طاقت اور جب بوڑھے اور جو دار لوگ ہیں بابصیرت لوگ ہیں جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھا ہوتی ہیں تب جا کر کے کسی قوم کے اندر اصلاح آتی ہے اور اس طریقے اس معاشرے کے اندر سدھار ہوتا ہے اسی لیے جب جنگ علد کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بوڑھے لوگوں سے اور تجربہ کار لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا وہیں آپ نے نوجوانوں سے بھی مشورہ کیا مدینے پر حملہ ہونے والا ہے ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر چڑھ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس قوت ہے ہم نے غزل بدر میں ان کو شکست دی ہے اور اس طریقے سے انہیں ہم نے ہار دکھائی ہے لہذا اب ہمیں گھر کے اندر یا شہر کے اندر رہ کر کے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم باہر چلیں میدان میں چلیں اور اس طریقے ان کے ساتھ جڑ کریں جبکہ جو تجربے کار لوگ تھے جو بوڑھے لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہم مدینہ کے اندر رہ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے کیونکہ مدینہ ہماری حفاظت کرے گا گھر میں ہم محفوظ رہیں گے اور اگر ہم باہر جائیں گے تو اس طریقے سے اتنی حفاظ باہر نہیں ہو پائے گی ہمارے بڑی صلی اللہ بھی رائے یہ آپ کا جھکاؤ اسی طرف تھا لیکن جب آپ نے زرا لی اور نوجوانوں کو جب معلوم ہوا کہ آپ کا ارادہ مدینے کے اندر رہ کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی رائے ہو اس طریقے سے حمل کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب نبی تلوار اٹھا لیتا ہے زرا پہن لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہوتا اس لیے آپ نے صحابہ کو لے کر کے پھر میدان وہ تشریف لے گئے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے سے وہ جیتی ہوئی جنگ شکست ہار گئے اور وہ جنگ شکست میں تبدیل ہوگی آپ نے ایک رائے دی تھی اور یہ حکم دیا تھا اور پچاس تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر آپ نے متعین کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو کسی بھی صورت میں جب تک میرا دوسرا حکم تمہارے تک نہ آئے اس وقت اس جگہ سے کسی بھی آدمی کو نہیں ملا جنگ فتح ہو گئی لوگوں نے کہا کہ جنگ اسی لیے لی جاتی ہے کہ فتح ملے اب ہم جیت گئے ہیں لہذا اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ان کے کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر ایک الگ ہیں اور یہ عبداللہ بن جب ہے سے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حکم نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بار بار کی بات کچھ لوگوں نے مانی کچھ لوگوں نے نہیں مانی اور خالد جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ یہ پہاڑی جس کے پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے جب دیکھا کہ وہاں بہت معمولی لوگ رہ گئے تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا اور جو باقی تھے اس درا اور پہاڑی کے اوپر سب کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کر کے مسلمان جو مالے غنی بند لوٹنے میں مصروف تھے پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمان کو گئے اور مسلمانوں کا سامنے آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تو اس لیے جذبات سے انسان کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ جذبات کے ساتھ طاقت اور جوانی کے ساتھ قوت کے ساتھ انسان کی بصیرت اور اس کی دور اندیشی اور دونوں چیزیں جب تک نہ شامل ہوں اس وقت انسان جذبات سے کسی چیز کا جیت نہیں سکتا یا اس طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتا اس لیے نوجوانوں کو بطور خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مخاطب کر کے فرمایا بار بار انہیں تلقین کی نصیحت کی اور یہاں بھی آپ نے فرمائے کا ایسا نوجوان جس کی پرورش اور اللہ کے بعد میں ہوتی ہے ایسے نوجوان کو بھی اللہ کیا اللہ کے دن اپنے عرص کے صاحب دینے دے گا آج ہمارے پاس ٹائم ہے ہمیں چاہیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے دین کا علم میں لگائیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں اور جو علم حاصل کریں اس کے اوپر عمل کریں اپنے آپ کو مصروف رکھیں والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنے میں نیکیوں کے کرنے میں اور اس طریقے جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان تمام کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب پرانے مجید کی تلاوت کریں اسے یاد کریں اس کے معانی و مطرب کو سمجھیں اللہ کے سول صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو پڑھیں دینی مجلسوں میں شریک ہوں اور جو اہل حق ہیں جہاں کتاب اللہ اور سنتے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے سلام صالح کے پر جاتی ہے ایسے علماء کے ساتھ جڑیں کیونکہ ایسے علماء کے ساتھ جڑنے سے انہیں صحیح دین معلوم ہوگا صحیح راستہ معلوم ہوگا کتاب و سنت کی راہ معلوم ہوگی اور جن کے پاس علم نہیں ہے جو جاہل لوگ ہیں ایسے لوگوں کے پاس جڑ کر کے آپ کو کتاب اللہ اور اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں ہوگا جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ کسی دوسرے کو علم نہیں دے سکتا ہے اس لیے علماء کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے یہ آدھا اسلام کی کفاروب شکیل کی سازش ہے کہ نوجوانوں کو ورما سے دور کر دیا جائے کیونکہ جب نوجوان دور ہو جائیں گے اور ان کی بات کوئی سننے والا ماننے والا نہیں رہے گا تو ایسے ملک کو تباہ کرنا یا ایسی قوم کو تباہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا اس نوجوانوں کو ورما کے ساتھ علما ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے ہزار خانوں کے باوجود ہزار خانوں کے باوجود علماء ہی میرے بھائیوں آپ کو صحیح رہے کرنے والے ہیں جو کتاب و سنت علماء ہیں قرآن و حدیث علماء ہیں سلم و شعیم نحج پر چلنے والے ہیں سے خرافات سے اور شرک سے اور غلط چیزوں سے آپ کو دور کرنے والے ہیں جو جذبات کی تعلیم نہیں آپ کو حکمت کے ساتھ تدبر اور دورندیشی کے ساتھ آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اور حکمت کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں گزارنے کی دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے عرم کے ساتھ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ کوئی آپ کو صحیح راستے سے بھڑکا نہ سکے اگر آپ نکل جائیں گے تو آپ کا بھڑکانا آسان ہو جائے گا وہ بکری جو ریور سے نکل جاتی ہے اس کا شکار اس کا شکار بھیڑیا کر لیتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر ساری بکریاں ایک ساتھ رہتی ہیں تو پھر اس کا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے علماء کے ساتھ رہیں علماء محفوظ پناہ گاہ ہیں ہر موقع پر آپ کی رہنمائی کریں گے کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے زمانے جیسے علماء نہیں رہے گے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے جیسی ریاں بھی نہیں رہے گی پہلے جیسے لوگ بھی نہیں رہیں گے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کی یہاں برائیاں آ گئی ہیں خرابیاں آ گئی ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے اندر کیا چیز آ گئی ہے اگر پہلے جیسے علما نہیں رہیں گے تو پہلے جیسے لوگ بھی نہیں رہیں گے اگر پہلے جیسے حکمراں اور خلیفہ اور بادشاہ نہیں رہیں گے تو پہلے رعا بھی نہیں رہے گی جو عالم ہوتا ہے اسی معاشرے سے بن کر کے آتا جو بادشاہ ہوتا ہے اسی معاشرے سے بن کر کے آتا اسی معاشرے سے تربیت ہوتی ہے کوئی بادشاہ کوئی عالم آسمان سے نیچے نہیں چپکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں تمام حامیوں کے باوجود اس گئے گزرے دور میں بھی فطروں کے دور میں بھی اگر آپ کو ان فطروں سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کے فضل کے بعد کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد ورما کی نگرانی میں رہیں گے تو آپ ان فکروں سے اور طریقے سے ان ہلاک کو برباد کر والی چیزوں سے آپ کو بچا سکتے ہیں تو مائ دی نے فرمایا کہ شاپ النصاف بات اللہ ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ کی بات میں ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت میں اور بڑھتا ہے اس کی جوانی گزرتی ہے ایسے نوجوان کو بھی اللہ قیامت کے اپنے عرض کے میں جگہ دے گا لہذا اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اپنے نفس کا تذکیہ کریں اور اس طریقے سے علماء کے ساتھ رہیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو نیک لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں اہل حم لوگ ہیں معاہدین ہیں اور طویل سنت پر چلنے والے لوگ ہیں ایسے کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو توحید ملے گی آپ کو سنت ملے گی, اور سے دینداری ملے گی اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو دین سے دور ہیں بدا تو خرابات کرنے والے ہی, یا لا علم لو, لا عمل, عمل لوگ ہیں یا بے تو ضائع بات ہوئی چیز آپ کے اندر بھی آئے گی اس لیے نیک لوگوں کی دینداروں کی اور اس طریقے سے جو کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کیجئے یہ تمام چیزیں آپ کو فتنوں سے بچانے والی ہیں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے, جب تک بندے سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس وقت تک کسی بندے کا قدم نہیں ہلے گا آپ نے فرمایا لا تزلہ قدم اوزین حتائشا چار چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا کسی بھی آدمی کا قدم نہیں ہلے گا آپ نے کہا ان فیما بنا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے اپنی عمر کہاں گزاری یہ جو لال عمر دی ہے اس عمر کو انسان نے کہاں گزارا واہن شراب ہی فیما ابلا اور نوجوانی کے بارے میں سوال ہوگا اس نے نوجوانی اپنی کہاں گزاری عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی نوجوانی کے بارے بطور خاص سوال کیا جائے گا کیونکہ نوجوانی ایسی ایسی عمر ہے ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے کے اندر انسان برائیاں کر سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ سوج اور بوجھ بہت حد تک ہے اور اس طریقے سے شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے اس لیے نوجوانی کی جو عمر ہوگی اس کے بارے میں تو خاص سوال کیا جائے گا وہ ابان علم میں ہی عمل اور اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے علم کے مطابق کتنا عمل کیا یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ کو اللہ نے علم دیا آپ نے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ نے مال کہاں خرچ کیا مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی قیامت مت کے دن سوال ہوگا جب تک ان چار چیزوں کے سوالات انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک کسی بھی انسان کے قدم نہیں ڈلیں گے اور اس طریقے سے باد ابھی نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بھی جانو سب سے پہلے آپ نے فرمایا شباب کا قبل ہر بھی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے عزیز جانو گھنی جانو اللہ نے جوانی دی ہے اس جوانی کے اندر عبادت کر لیجئے بُڑھاپا آ جائے گا تو بہت ساری باتیں آپ نہیں کر پائیں گے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھ سکیں گے اور اس طریقے سے وضو کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے کیونکہ بیماریاں آ جاتی ہیں انسان جب بڑھاپا آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے اس لیے جوانی کی عبادت اللہ ہر کو زیادہ محبوب ہے زیادہ پسند ہے اس لیے اپنی نوجوانی کو اللہ کے بادشاہ گزارنا چاہیے اللہ کے بعض کے اعتبار میں شروع کرنا چاہیے عبادت آپ کے لیے قیامت کے دن کام آئے گی اور پھر سے آپ کو گزارے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ ربامین قیامت کے دن اپنے عرض کے سارے جگہ دے گا اللہ تعالیٰ ہماری نوجوانی کو ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری عمر کو اپنی بات کے اندر گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق ناچ بنائے اللہ اباب دین کا علم عادل کرنے کی توفیق دے اس پر کرنے کی توفیق دے مالے حلال عطا کرے جس کے حرام سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے قیامت کی اللہ حدامین ہمیں جنت الفے نصیب اور جہنم سے محفوظ رکھ کے امیر بار کلّا ہوئی اور ذکی الحکیم ان تعلیٰ جواد کریم ملک